أحمد الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به من تقل عليه وأنا أعوذ بالله من سرور أنفسنا من زجعة عمالنا من يعد الله وخلام من الله ومن يجلل قلا عزيلا وأنا أشهد واللا إله إلا الله وحده لا شريف لا وأنا أشهد والمنا عبده ورسوله من معباض أعوذ بالله من الشيطان المجين بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث للمؤمنين رسولا منهم يدعوهم الى ما ياتي وينذرهم ما يتركه والله محمد كتابه وله حكمه سبح الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ما حملوا لكم من الصادق مسلم تاریخ کیملہ ہوگا سکما دے آپ نے ختم کروا لگو جو آدمی آچاروں کی سامان جگہ وقت دیا سامان جو آدمیوں چیز کرو لگو دوں پاتپات میں کم تین فرمایا تو مانستا دنیا ترقی دارو مدار جا سرمایا معذا سر بول رہے ہیں اور دار فروغ محسرم جرانوں قوم و ترقی بنیاد کے عقائد و نظریات ہیں سلمان نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ و تحریر کے لکری کہ انسان انسان کے ساتھ نہیں لڑتا عقیدہ عقیدہ کے ساتھ لڑتا ہے انسان انسان نہ رکھیں گے عقیدہ عقیدے سے رجیں گی تو دنیا کے عالمی سطح بن رہے مضبوط عسکری ریاض مضبوط کوت ادا روسیان ہو تحریر ہو اوے مقابلے کے وحم تحریک عسکری کوت اگا پرمایداران ہوئے نمائندگان امریکہ نمائن امریکہ ہو. اور دو ہر میدان کی جنگ کو اپن منگ امریکی جگہ خطرہ ہوا جدا سے. جہری نام راجندر شیون اور روس اور خطرہ جان ہفتہ کرمایا جہرین رام راجر شی ہر سمند نواز اخری جنگیز ویٹ نام کی اور جنگ شرا تھے امریکی اور جو ویت نام دہلی روس ویتنام مہیندر رام ویٹ نام بنا نہ جنگ شرح اور یہ کہ چالیس ہزار امریکہ مشی شری لی اور بہت نو بتری امریکی کا دار اندازہ ہوا کہ روس مقابلے کے منگتا اسلامی عقیدہ اور نو مسلمانان مسلمان پر عمل کرے اسلام مبارک مخالب کے منظم مخالف مخالفت کے مخالفت کی کتابوں نے برجما پیسے بے اور سیدھا ختم شعغانستان جنگ کے اوگل پروگرام نے مسلمان بنے جان ہزار ختمہ ختم آئے گا آو آ... دا دا آواز سے بڑے آنے کے دا افغان داغلو افغان گردان دل دستان بڑی تجزل کام نہ ہو جائے تو ان کا مرکن ہے ان کا انداز جہاد جہاز بھی شامل تھے اوتار سے شبر کور اتر آ گئے میں گیا سوچوں دیہات میں امداد ہوں مفاد ہوں کا مقبرہ فرمائی لی یوندر سارا بنگت ٹیچر دا یو وہ دا یو دان دا کو سب دن پیک دے اور آپ اگر مسلمانوں دا موز روزہ کلیموں اور نیا نفز دا نیم پٹنوں بولے دا دا خبر ہے پکڑ گئی نمر ہے دامپت مش ہوا یہ بار وقر مشمان ہاؤت ہوتا مو وجوڑے جوڑے لے کے ستار سے کیا بچی چیز دار دے مور مٹاری وقت اور تو بند ہوش ہو رہا ارے ہم یا اللہ نوں کہ دے رو دا مول او تے مٹاری ہو دے روماں دا جو مرو تو, تو, تو لو ما دا مولے دے نو تلو دا مولے باسی دے نہ پاں پک پیدا شو دا ذکر پیدا دے ما دے مولے ہو رو دے تو پدی بندے لمٹائی دا ذکر دا ظہرہ بتا دے برے اور بحر میں باغر ہو دے اج النار یہ نہیں تھا عملو لا اللہ مر جون تزل بروان او تالم نہ پتہ کوئی وضا دے دا دنگ داس نو گڈ اور داوند راجی دا خدای تے رضی پروا ولی کہ ذیف وجہ خراب نہ خدای تعالی تلو جو شو کوطالان کوم لوستان کوم فساد کے روانسی دل مرحمتہ یدو علام آیاتی وہ ذکی ہے عالم الخط و الفاظ و تعلیم اور الفاظ و البادہ معنی تعلیم معنی تعلیم و نبا تلزیہ تلزیات پر نتیجہ کے فضا میں جو خاص فہم پیدا کی گئی وہ کے مال پاتے ڈالیاں وبارہ کے شریعت بان احمد وبارہ کے دا بیا ترکی نتیجہ رہے دا حکمت جدور والا کرنا تو خال سکون اور تعلق جو ممر ہوگا کچھ بات پتہ لگی مانگے اور باہر کر دیا کون کو بچی منگا کر فرائے چار گانا چکر سبو جو پورا پیسہ کئی ایک یو شرم کم بھی نام لحاظ پڑا کمی شخصیت سے پاتی پہلے وہ چیت کیوں نہیں سی کمی پاتی نہ تائز با آصر نہیں سی بے گرموں کے برطانیہ کے ہندوستان دیا دعوت بڑے برطانیہ پاکستان پاکستان لوگ اکثر پاکستان دیا نا جو کر سکے لوگ باقی لوگ ہندوستان کو شاگردان لار اللہ محقوق صحیح کی دعوت کرو مون آئے کو پہلال اللہ تو تدبیل احل حدیث میں پکیو گئر مقللدین و فروس اور بیان لوڑکتان سے ملاقات سے نوشللنہ اور زخ و موضوع باندے بیان سلاسلو موضوع باندے بیان کو ہوتا اور داد افزمونگ دیا دادستان اہو جہاں رہا ہے دادستان پکو جاپو گئر مقللدین و حدیث کی بھی دادلوم یہ ان شاء اللہ جی دیا جملے کی بشکت تھی اور شہ کا فورت ہے آ کمزور شہر ہے دیر محکم پوپ شہر ہے خیر ماں بیان شروع کرا ہے خاص طور پر نہ کوئی دہر مانی دیں اور یہاں باطن کے جذبات احساسات باطن کے جذبات پورتشی آج آ رہا اسلام دے درد کیا ہوئے لکھے عہدہ بیس براض ظلم آؤ مہم مہم کار کاش ہے کہ بادل گندید جی باطن, باطن غلازت اور بادل غلط جذبات عہدے کے خدا تعلق خدے خوف اور خشیت دے کے پیداشیل بیان, بیان ختم کرو رات تنظیم صدر جو ناراما کرا کرو بیتاب کو خبر ہے برتانی کو گاٹ سکنا لگا جنسی جذبات کا ڈا سکنا رہتا بربر نہ لو جا جذبات خبر ہے ضرورت ہے میں اس وقت تنظیم رکاری بسر کی گی ماتا کونٹے دو گھنٹوں کو خبر آپ میرے خراب نظام دے نظام تربیت دے مطلب مطلب آغانا مطلب mm. کیا کیا دا مشکل خبر ہے نا شوبائی نفسیات والو فرائیڈائی شاہانیہ اور جن بھائی اطلاق کے دے نشی نویزا لکھو ہے کہ سو فیصد ہے پادری دیا آ گل استعمال ہے ابو تو بہت آسان سے فرائیڈ دا بالکل گروپ میں دان تو سو سردا چرو والا آم ہی کسانوں کے موجود اور داسٹر کے نوجوان طلحہ نے خاص قید بھی ہوئی پیسہ علاج کی ہوئی دور جذبات سو فیصد افطار ہوئی سو فیصد بالکل افطار کی گئی اور بالکل دا جذبات کابو کیلف پر دگا ہوئی مذہب اور کتاب بھی لکھ کر دیجیے چونکہ غذائی ماحول بڑھے ہوئے نہ ہی نا ابوا دے گرجام کر دے ہار جو ہے وہ تو فری مدارس کی ول ڈالا تو کمزور میں سو فیصد اس چارج تھی اگر مولانا نکریت ہے رحمت اللہ علیہ مدارس و نظام لو دے راہم شخصیت دیش لو کہ وہ دے وقت دنیا کا دے پیسپورٹ ہو پاکستان کی مدارس کی برطانیہ کے کینیڈا کے امریکہ کے خلفا اور شاگردان و مدارس کی کتابیں نہ مدرسے والا خلق ہے کہ جماعت کے آمین والا پہلو کی کی امام جو مدرسے سے کربز ہےفیظہ موجود دہ اگست اور شعب الزیز اردو کے دونوں بادہ پاس ماتا بدل گرام ہوں سو کام سنبھ سن ناس دا سار دا ما آ, دا علمی سے متعلق ہے تکوا کے آتے زیادتے کو ہاتھتا تباہر جنوشا کشبری سے زیادتے گڑا تو پاندورا سبرا او پے کویا ولا باجل وادی بولا دے ریاض استدباد سے دیر اندا مولانا ارشاد نے منجہ پتہ پڑی۔ لائک تو دے با با دے نے مراد ریاض ماشرع دی کلاجے پائے وانا کوسے کہ بناس کو اغاز بابا ہوسہوال پروندونا پروندونا جے کرے ور بن گئے۔ ادا میں تو بول رہا جب دباؤ تھا اور مسالے کو برا لانو بلاری کو برا لانو دلاری بندے جب کرا نکلے بھی ہر طور کے لماؤ تھا دا نہ کھڑے تھا بخاری بخاری شریف کی شرح اس امت کے قرض ہے اور ابھی تک وہ قرض امت ادا نہیں کر سکتی میں کہتا ہوں کہ پچھلی حد تک اس قرض کو لانو دراری کی شکل میں قرض مولانا نظریہ صاحب نے ادا کر دیا خیر لیکن چندے ہزار کرو اب تا گھنٹوں اور اسی طرح اولاد فرخ لفافو یہ اور رہی کہ ماں سے مسئلہ ہے خود کو کر دو اور ج تا نہ بکا ختم اور جو بس کا رکو ماں کا خدا خود از برا ہے کہ میں ساتھ خدا نہیں شکار بکے خدا رشی تا نہ بکا رکھو جما خوڑو ماں کا دا خبر احساس ہوا کہ مدار کار تار لو کیا سکرم یا سدی وہ دیوبند کم یو خانکائی نظام ہو اگر ہو چلا سے لو چاہے باتیں چلا چلو اگر رواج ختم مدارس مزار رواج اس طرح تبدیل تاریخ کر رہے رواج نس کرے سیاست والا خودی بگرم با اور حالانکہ دیوبند اصلی جو ہے دیوبندیت کسے کہتے ہیں دیوبندیت عزیش میں اشتراک طریقہ حمل کے مطابق مطابقت دیوبندیت داد المزوم کی سر تجربہ رقم نے پھر حال خبر خبریں بند امن نہ صدر نہ ہو تدریسوں کے آمادوں کے دن میں نے کہا مسلم شروع ہندوستان کے محمد بٹال بھی دے میرے گھر مسلم مسلمان شروع بھی دے بیا محنتی ہوئے آمال کے تفصیل نہ تیرویز لوگ خبریں گئی انداز اور داس بہنا تو گھر دن کیا شہر کرے بالکل سفا ستھرا شہر قرآن ویل سرو واسطو نا شرکے پاساڑا مارے میڈیا شو راگ نکل لگا دیو بندیت ہنسی بندیت مزدور بھی چاہیے خبر ہے خبر ہی شروع کی سد پہ اور خبر شروع کی جیسے ادیا جو دیوبندی منڈا سے کھڑے ہوئے دیوبندی تنگیت کا ناز مندی آدیش کے اشتراک طریقہ اندھی مطابق اور مقصد سروس سلاثل کا کے سروسل کا اجرا اور مقصد مقصد ہے جہاز دیوبندی نظر داسری خبر ہے دیوبند مولانا قاسم نحدین احمد اللہ علیہ مولانا شدید احمد اللہ علیہ نظر وکیل احمد اللہ علیہ دورے سر آ رہے خبر ہے اتنا بڑا عالم اور وہ مخلد تم لگا عالم لے مخلط دے نہ جاب برتبو لو میں تم رکاٹ علم شیف ہو رہے اس میں تکلیف ہو ہو رہا اس میں تقریبا میں کتاب لکھ کر لکھ لو ماضی سے لکھ لو ماضی احداز احمد اللہ کتابوں کو شاید پورے اور لکھ کر مونگا کتاب کتاب لکھوں کتاب لکھ کے لیے کتاب کتاب ن پہ تجوا صاحب آدر مکیل ہمارا مطلب ارے روئی سر آیا تھا ڈیڑھ موسٹ لیکن اگر گنگوا کے خانقاہ ہو جا کے اسلحی نظام پیدان کا اگر جو من کی تندیش نہیں رہتے فضری جو من بگیا کا بیس ہزار کروڑوں دوبارہ مطلب درج کردی پر بولو اور آگے نہ باغا تمہارا وقت ذکر ازکار اسلائی نت اور اسلحی نظام کے بولو اگر مولانا لہیا سے مولانا سے وارس سے بھائی اسٹرین بعد تالاب اور طرف کا جو جماعت گندوری سے نگرانی کے بعد ابر تھا تالاب سیکھوں گھر آخری سا کے جماعت سیکھوں کو کراؤ عمل سے رہو سب بیا رہو انبادی سے کر شروع علاق جائیداد علاقے ببو غم کول کو لوگ اٹھا ٹو علاق دا, دا <مت updut Dopodala> دس رپ دو رحمت اللہ کا پتا سلامی امریکی پاسٹری جا کے بابا شور سال صاحب رحمت اللہ لئے کری تربیت باندھے جو بنانا پیچھ ڈی کرے دا تربیتی مکانا جو پیش کروایا شور... سے تربیت نظام والا مکانا پیش کر نفسیاسی بنیادی نمانے صبر محکمے تربیتی نظام تاج و مسلسل جو درجاترا پارک و تاثر کے دوست نخت میں گیسواندیش کا رشی نخت میں گی سلیش کا رشی نہ ختمے کی بزرگ کا رشی نخت میں گی اندا میں تلاشو میں خراش اندر ایرا میں تلاشو میں خراش ہر وقت خراش ہمیشہ جاری پاتی تھی اندر ہی بار میں تلاش ہو گیا تلاش خراش ہوا اور آخری دم پھولے کل بولے آخری دے بکھرے رافل بند پا دیتی ہے اور آخرا پڑے گا آخر بنا پاتے چل آخری سا وقت آزاد بہت داخلہ جبجہ دن وہ خاص طور پر آج کو میرے ما کر شی آس تک آزادی مزہ بات والذي نامنوا शब्द حب لله و تذكر ترجمہ اشعار یا خالق یا خدای بزراگر شیر دل طرف یا خالق یا ایمان و نبی اپ خدای بزراگر شیر دل طرف محبت کی محمد زکیہ بتا تھا وہی کہ دار عقد سلادہ در موجود ہے ہاں جی اور دار بیتوب ہے اور دار اگر جی مرکب ازافی رسوب ہے مزاح مزاف لے گئے اہدارے نہ داخلہ اور, دا دا اور تقاضا کی درنا وا من شبداخ یا اور تقاضہ کی جگہ بدلے کہ بنے حقیقت آٹو ہو جائے گی اگر اور کور کے برج دا سلا مزود دا جار مزدور ادا معذور اور دا مزاح مزاف لے ظاہری بات نہیں کر کے دیکھی کہ بات ادا کو جار موزود سلا مزدور عورت و مزدور اور مزاح مضاف تک پتہ ہی نہیں اور کیا آشائے برشی ہوئی نزول قرآن مقصد کو آج میں کیا آشائے پیدا کروں آپ وہ کروں کے سزید رضی اللہ کرنا ہوا اگر ماں منسلک صاحب تفصیلات کے مطابق نہیں دے اور شیخ حضرت قادر جلان جنہا ہمارا دیکھئے ذکر نہیں دے ان کوئی کہ تول امت زمان جو طرف سکے تول طرف فترے کی اور جو طرف سکے کہ صدیق اللہ علیہ اللہ داد بارک ازمان حضرت پہلان سے پہلے چاہے گے کہ شیعون وکڑا فی قلب ہی دا اگے بارک را گلن شیعون وکڑا فی قلب ہی جو شو جاگے آگے تھوڑا کہ کرار بھی بولے ہو اور کرار بھی بولو جو افسوس مظاہرہ وہ بدر میدان کے کلار بندوبست لوگ میں بیا تک امرت لگوں پر مایاض بڑا وسوخی میں دادا سے خطرناک اشپاوا اور دادا دا سے خطرناک گئے وہ دا یا فقط فکتل ہے گم شہد ہے کل وقت سدی کا سبوک چلنا سکھوڑا تبوک سندے کے فاروق صاحب نہ کیا لے کر آئے ہو سدی راہل <سؤال> نارمل کے تب رابو سے ناگ چند الفکت جی کا چندر سب یہ پڑوکا ہوا یا پڑوکا ہوا چہرے کے بعد تو ہوئے اور, ہو اور آگلے ہوا بالکل بیان الفت جی درا چڑھ جائے پہلے جواب کچھ بولو پروانے جو پر شراب ہے بالکل پور بس پروانے کو شراب ہے بلبل کو پھول پور بار سی کے لیے خدا کا کسود پروانے کو چراغ ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول با پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول با سدی کے لیے خدا کا رسول پروانے کو تراغ ہے بلبل کو پور با سی کے لیے خدا کا رسول تو ادھر پہ نمبر چل رہا دنیا نے پڑھتا ہوں فرمائی لو طرف تا دمیا میں حملہ بحبان ہوا بین طرف نقل کو محبوب داری کے مسلمان اور بین طرف نقل کو زکاط اہنکار کو دیکھو دے زیاد مشکل آداب کی لو میں لختر حضرت اسامہ روی اللہ کیا لکھ کر جو ہےقف ہو گیا زیادہ لیبروں کو جو خبر امیر بدل کا مشورہ ہوگا یہ محسوس میں مشورہ نہیں ہوا کرتا محسوس میں مشکورا نہیں ہوتا منسوخ خبر کو میں اگلی بھی آیا تھا جس کی بازی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہمارا جھنڈا گئے ابو کہبا کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے تو چار سے جھنڈا لے ابو کہ ابو کہبا کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے تو چارج جھنڈا لے لے کے آپ میں خود حضور صلی جھنڈا دیا میں آخر دا دا منتری نے رکھا تھا لکڑ ملے کا منتھ نے لکڑ ملے کہ پاس گرو اور سنیما نے گزار لو گرست لا کم خدا تاز بھائی کل دے دیوے یارو یارو انہاں اس پہ عمل ما پڑی جماں خوب جو نامالوا بلی فضا تیار ہے اراز خدا اراز جکمال واجب الادا اسلا کرے اوشطا رستہ دا جکوم دے گھر توڑ کے پھر رحمت بلند کرےواں ماں جلا کرے جو مظاہرہ شولا چا جھورا سجھاں آفن پرافت آ باثیق ہوا جکوم دے رضا کے قرار دی بولے وا اج ابد فی تقدیر شہ خدے مارفت کل خرابی تھی اللہ خرابی گندگی خارج تھی دنیا بنا خارجی اخلاق رضائل رضائل دنیا اخلاق خارجی اور کلک دا جڑنا دنیا محبت خارج کن ماڈر کا وجہ بگلے کا وجہ گئے سیاست کے بعد مولانا والوں کو سزادگی سے ناگ پاس کرے جا سے بندہ چاہے جانے استعمال نہ ملیں گا اور اچھے بنگلوں کے اور خانہ میں رات لا آپ ملا سکتا جمع کھوٹے نہیں ہو پاتے گھر سے دھیان رکھی بھی ہے ذہ بہرا جرمانہ دار اسی سے عبادت برباد کو لیٹسٹ کو عبادت نواز امادات بچیا دوبارہ سے پھر دیر پستی مطلب پیداو کے دکروں نوا نور سے پھیل دینا کہ خرچہ نبی مجدہ روح ہے ترک ترخار میں بہت خوب یہ امادات مادر تذلیل نہوں ماں استاد خفتی گما ذہ وعدہ رنی ماده واسطے جا رہے ہیں علماء باہ ہے مطلب تفکر دا او نہ کہتے بندہ کہیں ویگن کے نام سے دو ویگن نہ دوانو کے پنجاب بروان ہوا پڑھو کے. کے بدا کچھان براک دو بدا آستا سو نمبر مت دوں روب نہ کیا رب آگے مانگی دا اسلام بچے حضرت سنگھ بگلی نوزلم حضرت کہ میری کردان در شہن شاہی فکیری کردان مدانے سے نہ گندگی اور دنیا میں نہ محبت ہو گئی دے کے آج شہ خراب نہیں سیون بھارت ماتو کہ شہریوں قلب کے خراب نہیں بولو آپ خدے سے تعلق ہو اللہ علیہ وسلم محبت ہو اور دل میں دبدا بندر بنگلے والا گروپ والے والا تو ابھی بازار سے سلسلہ کہ ناگ پاس مجھے نظر بول رہا ہے گڑھ سے بڑھ متھا پاٹ ارے یہ تاریخی جمع در. جمع در ارے بداؤ مینا کرو یہ مدارت اگر آخرت کے لیے چلاؤ تو دنیا کا آزاد ہے آخرت کے لیے چلاؤ دنیا گزرت کی طریقے اٹھانی پڑتی اور دنیا کے لیے چلاؤ تو آخرت کا آزاد ہے دنیا کے پاس چلے گا رو سکے بنگلہ کو سکے گی آپ تیرا بنگلہ بھا کر پاتے شو آن این اخوار شده مطل اخوار شده گرلده همشت دواجه نا کم کسان و آخری شده که قدره انا باسته کناز بای در قابل و جنابی اگه شده اگه شده یو دلده همشت و گرلده همشت آخرت دوارد تلی دنیا آزاقه اونه تکنی بنده دیده دنیا دوارد تلی آخرت ازاقه او قده دور که یو خاص فضل ممتاز بانے امرت باندھے پاکستان غلط باندھے اور خاص ازماش شراب دار شوانا مدارت مدارت خوشی اور الحمد للہ نما دے وبارہ کے سب سے مقبرہ دار دار مسا بڑے چل رہے کو بارہ مارا بیا بچیا بچا بند گیا تھا گڑبڑوں کے مار کے گڑبڑی ربزی کرنا کسانا مشین لار کسی معافی کون نہ ہوا ہے کون فرمایا جائے مامولی گڑبڑ کروشی بار بیا مشیب یہ طریقہ امین محتمن امین نے محتمن کفیل نے امین آم آم امین والا طریقہ وہ بارہ کلا ہو نوٹنا اگا سیکل تم چند اگا ہو بدلے لوگ تھوڑا لاہور میں تھوڑی سارے امین سر بالی ہو محتمل میں او شروق تھا افتاوا لو امنا اخر من لوگوں کو دیوے سے سنن بھے خدا خدا کی طرف کرنے کی आजादी دے میں سیل کو انتظار لو میں ان کو سے لو اگر نہ چلے بس میں انتظار دوائے فاتل پر فاتہ ولا درار ہو جاتا سے بے بار ہو رہا تو راضی مانگ مدرسہ مادی کی شروع تھا اور ماں داؤ کہ بھائی ماں فرا خان کی ہے فاقیت ہتھیار ہے طالبان مختلان ہے فاقی ہتھیار مدرسہ شروع ہوا بجا سرڈان شرڈان ہوا تھا ملشیا ناوا ملا سبق بہت اشرے گھر گرمے رہے ماں ہوگا نا صبح صبح شام صبح بزرگ ہو گیا وہاں پر آنکھے والا چورے درد پر خال دا خیال کرنا اس کے دا کے نہ ہوا جانے پر اگر تعویل نہ دوبارہ اور بسوں کوم پارا کرا روٹا برا لگتا روٹا بوا سال روٹا سرٹکاجماؤ کھل شیلا گوڑا گڑھ سکے جڑے آخر شیلا پاتے ناگر آ شیلا گوڑا میرا سا واٹ لا سلام باغلی بطور بارش ملا بھاگ لوگ مال گزار سزا یہ آدھا ماں وقت سوک ماف یا ٹاؤن والو مدرسے چندے چڑھا کو چندے بلو ری ٹاؤن مدرسے آربانیا بک میں اس کا میں نے بیاں کا بیان مدرسہ بنانا والا پرمپ رہے موسم میں اسماعیل سے کسان ناگر جہ مدرسہ تین سو تالے بعد منگ اصل منگ اندر مدرسے برا کمروں کے ہاتھ سے مت لے منگا دیا جگوانا داخل کے تمہارا احتیاط کرانا محترم صاحب اور واسطے رابطہ کی خوشحال مدرسہ پگو گئے مدرسہ ہے شا خبر ہے بری دے <t virginaju> <Chrome heraus. tos> <tos> مطلب شاہجہان صاحب رہے دادل کراچی رکھی جدید مدرسہ مدد سے بنا بھر ابھی کرا کرتی مدد آ بتلو واہ بدل پہ نہ متلو واہ کو نہ لو وغیرہ چھوٹے بنگی کا وقت بارہ بجے آڈ نا واپر چاہیے آج ناجی بدلاش جا کے بدلاش کوئی منگا ناس وقتا بھیان ما اوکھ لو یا جد ریجنا کو ما آواز ابردلی دوی دا یغیق قدمونو کشار ما آردلی دوی یاد اگر تو خی آواز پتا پتا لگلی یاد ابردلی سمنا لے سنگا راغ لے سنگا نال لے در ایک کو لینا پرشن این دنرا احتمام دو پڑھو دے گی فرموکا جا رہی جاہ رہ جاہ رہ رہ جاہ رہ جاہ رہ جاہ رہ جاہ رہ اور دے دے دا بند ال ماں آپ کا سردار کتنا دور رہ گیا راستہ گزر گیا راستہ بات یہ ہزم الحا سر پڑے گا سردار کے گرم میں کیے نہ بدلو اسی کچھ دے پاکست پچیس عمر پر دنیا میر گوبش ہے اڑتالیس سالوں پر اڑتالیس سالوں پر شاد دنیا کے خاص طوری چلے مگر رحمت راضی ہو گیا تو دنیا کے کامل حالت کے ہسپتال کے نہ داخلے گا ماں کیا لگا سکی مسلموں کا بینور شروع ہوں دا ضرورت ہے استرار سے لیکن خدے تعلق میگان بھی دیر جاتا سبار کے مقابلے دیر جاتا تھا کل خبروں کو شاپ نہ خانو کی تقریب نہ ہوئے ہمیشہ محتاط مدارے رکاوٹ ہو رہا ہے کیا الیمانسرو پانی پوری تھی عمران خان چاہیے میں نے گارڈیور صاحب جا رہے تو تنخواہ اڑ کے اگلی ڈاکٹر تو تنخواہ با کی بالے فخیر کے آگے کا تبلیغ تھے لاسٹ کا واپ لیگے کا دا گیا بلا بالا دان لگاقی بجیفا ہوا پانچ سو روپئے اور سو روپئے لڑکا دو بند سرسارا تقریبات کے لوگ کالی طیب صاحب رحمت اللہ آپ کے حیات کو بابا محکمہ خبر آ رہا ہوں بگینا سو خبر آگ رہا فیصلے بارہ کہنا ہے کہ کالی طیب سے فوری سنت ہوگا پیسہ ہوگا تو شراک ہو گئے خبر ہوگا شورا جلد دا جلد دا دا دا سال کے دے یا خود شدار کا میٹنگ بہ آگے روما پا کسی اور ہو گئے یہ بات طے ہو گئی اندر خبر کا فیصلہ چار دار فیصل ہوا بہنا بعد آگے بننے والے اور کے دیوبند کسبے والا خلے لوگ چودھری میں برے گنگوئی سے دیوبان کرتے والا جی آئے نیا ڈاخبر تم رہو شاہ تمہارا تو مشکلات ڈاغر تمہارا فسادات کا داخلہ جباب کرو جواب کیوں نہیں کرو ہمارے نزدیک مدرسہ کنارا نہ چلانا مدرسہ کا بندہ نہ کھڑنا یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک رضا دی مقصد ہے اور رضا اللہ کی بنیاد پر ہم ہے غیر آلے <سؤال> بازمی کو جو کہ مدار کے بارے میں باقی نہیں اسلحہ کے مند نہیں بناتے ہیں خاص طور پر رضا کیا ہے او ہو ساتھی کے بعد پتا ہوا لگ رہا سواستھا مشکراؤ بڑا بے لاگر ہمیشہ فلران مشکرے بہتاج رہے خدا کرم کدام شاہ قدام حالانکہ مشکورہ مشورے خدا رحمت کا پیار کا اور سکیے گی آپ بنیاد میں مشورہ ہوتا ہوں کہ بہتر نہ بہتر ہمارا مختلف بہتر نہ بہتر فیصلہ مقدراشہ دا احتیاط شراہیت دا مدارس ہو اور میں لا کو مدرسے چلو لی اور کامیاب سے دی اور تمہارا فیصلہ ہوں نہ بھی دے نئے کہ خبر ہوئی دا دا دا اور جوڑ کیجیے کر دی خبر ہے اور معذات ہوئی خدا طلب ہمارے تو فکرا کی اور آباد کی خدا تعمیر طلبا اکرام طلبا طالبات خدا الحمد رفیق کی اور راجو شاہ سو کٹو کا راجو ملاقات کا راجو میرے خدمت بتاتی پر سب دازانوں کے ساتھ شامل شو رام ادارت پتے کا دا رحمت خزانی اور تم بھی ارے مانے سر نہیں اور اگلے نافاق میں جنما پوچھا مرد ہے استاد ماحول سجے آئے ا کا نقصاندارت کا نقصان جیاری دریاد نے مدارت کا نقصان کی خدای خدائی بلا ادارے بھی دا چلے مونگ نہ ادا پہ چلے گی اور خبر بگے گی خبر ابزو کوئی جان چلے گی اور خبر آ گئی یا <سؤال> بابان دونوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمانا قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پر کو دنیا نے پڑا یا اللہ رحمتہ علیه و یا بنا مقتدم مقتدم چاہتے ہیں طلباء طلباء علماء باامن مقتبین مبلغین داعیان دور کے اور جو دنیا کے فردوں جو پر تیار ہیں کہ کا سامنے یہ ذکر نہ ہو تو رہے اور اللہ تعالی